فضائل بیان کرنے بعد آخر آخنے بابا فتوا جی ہے کہا مسئلہ حضرت ابو بکر محمد بن ابھی بکر دے وہ مسائل جہاں کوئی جڑے نا وہ جاہل اور یا بد اکیدہ لوگ جاہل یا بد اکی دور کیا آخنے انہیں اتنے تان تشریق رہ د زبان درد ہی کرام جھگڑے اندر مشاجرا کے صاحبہ اتنا فتوا سنا جو ہے کہ ایک اکرام دا فتوا ہے کہ مشاجرا کے کو بیان کرنا حرام ہے فتح چوبی اچھا تریوی جن جلد جی نا وہ کھول گیا ہے اندو جناب تصاویر بابا کوئی بالت پڑھا ہے رائےا تو فتوا حجر ہے مکی رائےا فری مشاجرہ صاحب آ جانے ان کو بیان کرنا ہے سنارے تو بعد پہلے انہیں فضائل یہ تو عجیب گال ہے کہ سیدنا محمد بن افی بکر وہ عظیم شخص ہیں کہ جنہیں اما جی کبلا شکل خشال شادی فرمائی مولا علی کی گود دین ہے ہاں عظیم شخص ہے کریں تو مولا علی دیکھو گھر پلے ہوں سمے لگی ہو بڑی نقطے کی گال ہے یہ الدایا من آیا ہاں حضرت حضرت محمد بن ابھی نامی اپنی وہ کیڑا چھاپا اندر چکا ہو پہلے ہو سکے نانا پہلے چلنا ہے اچھا کون میں لکھوا رہا سب کے بیان کرنے گل یہ جو بھائی احرام دالات حج دوران پیدا تھے ہم شجرائے مبارک کے تحت جہے درخت مبارک دلے بیات رضوان تھے ہوں درخت دے تھلے پیدا تھے سمجھ لگی والا بھی گال عجیب ہے جو حضرت محمد بن ابھی بکر حضرت عثمان پاک دی طرفوں مصر مشر ہاکم رہی ہے بلا عثمان پاک دی شہادت بعد مولا علی طرف مولا علی کی طرف مشر ہاکم رہ گئے بکواس جیڑی کرنی ہے وہ کرو ہوئی سید مولا علی دوتے. سمجھ لگی اور سنو حضرت اگر بکواس کرے تو حضرت محمد بن بکر ہویا کہیں صحابی حضرت عثمان دی شہادت آپ دے قتل کرا چوز بلا رضامندی کا اظہار کہیں کیتا سب کو آ آ آ خود محمد ہاں چاند صاحب ایسے ہیں آن کہ انہیں یہ ارادہ ہے بھئی اے نہراد فسادی لوگ مطالبہ رکھتے ہیں کہ حضرت عثمان تھی برطرف اے حضرت محمد بر کہ, ون جن اچھا ہے تا کہ دے لڑائی جھگڑا کتے مرے تھے آپ کو شہید کرے تھے ریاض شہید نہ کرنے نہ ہو چنگا تو یہ اشتہار ہی فیصلہ انہوں کا بالکل بر حق ہے باقی رہا مسئلہ ہے کہ بہ یعنی اشتہاد اجتہادی یعنی دے اشتہاد لحاظ بر حق کے یہ نہیں کہ حضرت عثمان پاک کا نہ نا مننا غلط ہے نہ مطالبہ حضرت عثمان نے تو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی عثمان تینوں اللہ تعالیٰ کمیس پوائے گا تے اتارنے دی لوگ کوشش کریں گے تم نہیں اتارنی مراد یہ ہوئی سی حکومت اور عجیب گل ہے نیا پڑھیا ہے آخر سن خوش تھے آپ نے دفن کی کہ آپ اپنے دفن ہون تو پہلو اتے آ کھلوے سن فرماندے سن دو یدھ فانو یان یدھ فانو ہاں ہو نہ لوسا لے ہوا اتنے بندہ دفن ہوگا اپنے مدفن دن تو پہلوں مدفن شریف دے کھڑے ہو کے فرماونا دا نیک مرد بندہ جا دفن ہونے لگ گل دی سدکے جا بابیاں دا بھی رد ہے جڑے کتے آتے نے پتہ کوئی نی کسی بھی پتہ کوئی نہیں اللہ تعالی تو سوا نو بھی پتہ نہیں بھی مرنا کہڑی تے سمجھ لگی گل دی और इतने एक और भी सुन लो हजरत उस्मान पाक भाग जहा किसे ने जाके ते आपकी दाढ़ी शरीफ खड़ी थी ते आप बलवाई ने तो आपके बाल शरीफ दो थलेग पैसन ते आपने बाल शरीफ चुके तो अपने घर आए देते समझ लगी गल की घर आलूम होया साबा तो भी साबित है कि उन्होंने अपने बाल मुबारक तबर रोकन अगहा देते हैं لگی گال یہ ان آخ تس آخنے یہ تخنا کہ مشاجرات صاحبہ انو اس سے واسطے بیان کرنا حرام ہے اے دسو بھی جڑا آپ دے اعتراض کر رہے ہیں اے کون ہے اے مثال فرما ایک کو دے ناؤنا ایک بندہ سی دے گڑھرے ڈک پیا تے ٹٹی ہوں دے چھٹاکی چھٹاکی ناتانچ پاس گئی تے سیر تو پیرا تھا ہی حضرت صاحب گاندج لی گئے باہر نکلے نا تے اگر ایک بندہ کھڑا تھی تے او دے کپڑیاں آیا کھڑا ہی پتینہ یہ نکل کے باہر اندر یار پیشہ کھلو تیرے مڑکے پی کہ نہیں پر جا حضرت محمد بن نبی بکر سن لو کشمیا تو محمد بن نبی بکر دی گلتی اور یہاں دیا نیکیا اس گلتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی کتے ہوافرو سورو تصوی ہوئی کی پتہ تورو ایمان کی اسلام کی حضرت سیدنا،, حضرت سیدنا حضرت سیدنا امام عبداللہ بن مبارک پوچھا گیا حضرت معاویہ سرکار دے بارے یہ تو محمد بن ابی بکر نے تو شانٹ مواویہ تو بھی اچے نے ہاں حضرت محمد بن ابی بکر کی حضرت معاویہ سرکار بارے پوچھا گیا حضرت عبداللہ بن مبارک نو بن عمر بن عبدالزیز افضل نہیں جا حضرت معاویہ یہ سنایا جی تو آپ نے فرمایا خاصا معاویہ خیر من صواب عمر بن عبد اللہ, اللہ, اللہ کہ معاویہ دی خطا جس نے لگے گا نا وہ گلتی کر رہا ہے اس وقت بھی اس دل اندر مصطفی کریم دی شریعت دی انتہا اتبا ہونی یعنی جد بہ انتہا درجہ دا ہونا ہے اور اپنے الو پوری کوشش ہونی ہے شریعت رسول چلنا پھر سوچ کسی تے خطا کر جانی یہ تھی خطا جی بزرگ فرماندہ چھوٹے بھائی حکیم دوائی دن لگا حکیم ماہر دوائی دین لگا بندہ مر گیا دوائی دیتی سو بندہ شریعت کیوں مجرم نہیں کرار د اگر ایک بندہ حکیم سو بندہ صحیح ہو گیا اسلام الٹا سزا دیتی جائے گی جی بادشاہ دی بادشاہ بیمار ہویا جٹ دیتی دوائی بادشاہ ہو گیا ٹھیک ہونے آ کے پیلا جی آیا سونا بچائی تو کنے مارے گا میں سوچنا حکیم کو میں نو بچا رہا یہ مار کے دونوں یہ مار کے سو اسی طرح سونا جہا حکیم ہے میں حکیم ماہر ہاتھوں مر جائے مجرم نہیں مجتحد جیام ابو حنیفہ امام شافی اور صاحب سدکے جا جے غلطی بھی کر بیٹھ گے بار بارگاہ مجرم نہیں سبحان اللہ. او اللہ تعالیٰ بار بارگاہ مجرم ایم. نہیں ساڈے ورگے نفس پرست کیوں غلطی دا منشا پیدا ہوستی نیکی بھی کریے پتہ نہیں نفس پرستی وہ خطا بھی خطا اجتہادی جنوب دے رکھا کر کہ فرمایا خاصا موا من من عمر ابن عمر ابن عبد العزیز سمجھ لگی بات کی بالکل فرمایا جیس گھوڑے تو بیٹھ کے حضرت معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رل کے کافران جہاد کیتا ہے اس گھوڑے دے ناک جلی مہر پھس گئی اے فرمایا او مہر عمر بن عبد العزیز نالو بلکہ آپ سرکار نے نالے بھی اپ نے فرمایا اپ دا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا فرمایا افسوس ہے او میں نو اس دورے جینا پ ہے جس دور دے اندر صحابی تے غیر صحابہ صحابی تول دے پینے اپس وچ لانا میاں صاحب اس ماحول دی کتے پر تے و کو اے خدا تٹی تیری نماز گنا ہے رات کھلے تیری نماز گنا ہے تیری دہی گنا ہے تیری تکریر گنا ہے اور سورا تاسا ٹٹی ٹٹی چھٹا کی چٹی ناسا پری کھانا ہے سیر تو لے کے پیران تک اعتراض پکڑنا محمد میں بھی بکرد مڑکے دیر تھی جنہ والد اور سنو یہ بھی فضیلہ تج کہ امام مجتہد رئیس المجتہدین حضرت قاسم یہ حضرت محمد بن ابھی بکر کے بیٹے ہیں جو اتنے بڑے مجتہد امام گزرے ہیں حضرت قاسم بن محمد کہ امام آدم ابو حنیفہ جیسے ان کے قول سے استدلال کرتے ہیں مالک ان کے قول سے استدلال کرتے ہیں امام شافی ان کے قول سے دلیل پکڑتے ہیں محقاسم بن محمد ایڈے بڑے بندے نے کہ کلے پتر نے حضرت سیدنا محمد بن نبی بکر رضی اللہ تعالیٰ اگ مردودہ شیانے آنے نے وہاں پہ ہو لڑے پہ تے پترینو بیچے نہیں جدھر پاسا پھیرے گا ادھر گھر کو نہیں جائے دی. لگی گل دی صاحب رسول اللہ دے. دے دخل اپنا نہ دے امام شافی سرکار والا مذہب رکھ آپ تو, تو پوچھا گیا آپ کے اگے کسی نے گل حضرت معاویہ دے حضرت علی جنگ دی آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھ ان کے خون سے محفوظ رکھے ہم اپنی زبان ان کی ہم اپنی زبان ان کی توہین سے محفوظ رکھتے ہیں ہم اپنی زبان ان کے ذکر شرف سے محفوظ رکھتے ہیں کہ ابڑے ذکر تو اپنی زبان بچا رب سارے ہاتھ بھی بچائے اپنی زبان ہی بچا سبحان اللہ یہ ہے بےمان شیتان پوتر ہے جی جنہ کے پیو بھی شیتان د بھی سمجھ لگی گل تھی جدید پشتی ہرامی جدی پشتی ہرامی لوگ جہے بیٹھ کے تے جناب کلام کرام بس روٹے آئی مت یہ وقت ویکنسی جی, جی تر اللہ تو لاہو طهر الله ايديانا ان دماهم সময় लगी النطاهر فنطاهروا فنطاهروا عل سنتنا اميا جی ان سنتنا ان ذكرهم شرا اهو كما قال بحر الايه ہاں ہاں بتائے ہاں جدید ہاں جدید جدید بنیادی گال میں سمجھایا سہی بنیادی سند والا ہزور جوڑے پاک کا نا بل گال وال اللہ تعالیٰ کر چن سکتے ہیں اچھا اچھا رب نال ہوگی بس رب نال ہوگی ایک ہوگی بس حالانکہ میں آپ گلا کر کے سمجھا کے اتنے مول پی ایک شرپ آیا گل کی سہار کے خلاف بندے بچے عوام جڑے پریشان ہوئے تو دوست نے وہاں کو کہ ہے اللہ سونا پھر یہ نقطے پہنچا رہا ایج <تصفيق>